السّلام ورحمۃ اللہ و رحمۃ اللہ السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صفیم صحمر کے تمام سامی مراد العلام خوران صاحب کو السلام کرتے ہیں ہمارے سلسلہ کتاب دعوت شریف میں درخت نمبر چھ سو ستہتر ابلک تین ہے اور شروع تک کے دروس اور 319 سو الفاتحہ میں اوراج الفاتحہ میں ہم لوگ جو ہے سمقر نمبر 20 یا ہو کے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 تیسرا کیل یہ ہے واضح مشاعر نے کہا ہے الفتح وہ ذات ہے الفتح بعض نے کہا الفتہ وہ ذات ہے جو نفوس کو توفیق دیتی ہے جو نحوظ کو توحیق کا دروازہ کھول دیتا ہے ممنوں کے نفوذ کو تحر نحوذ کو توفیق کا دروازہ کھول دیتا ہے اور اسرار الہی کے تحقیق کا دروازہ کھول دیتا ہے فتح فتح کھولنے سے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 تو اس میں جو الفتح کے معنیٰ کتاب محردات وہاں فرماتے الفتح کے معنی کسی چیز سے بندش اور پیچیدگی کو زائل کرنے کے ہیں کسی چیز کوئی چیز بند ہے کوئی پیچیدگی ہے ہاں جہ فتح کے معنی اس کو زائل کرنے کے ہیں الفتح کے معنی کسی چیز سے بندش اور پیچیدگی کو زائل کرنے کے ہیں اور یہ اضالہ دو خسم کر پیچیدگی کو دور کریں